سخبی ہی و بار قبر جنت کا باغ بھی ہوتی اور جہنم کا گڑھا بھی ہوتی نیکوں کے لیے اللہ کے مقرب بندوں کے لیے رسول پاک کے عاشقوں کے لیے قبر جنت کا باغ ہوتی اور جنت کا کیسا باغ بن جاتی ہے سلحان اللہ سنیے حضرت سعمہ امام سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلا ال میں کسی صحابی سے نقل کیا اڑہت کے میدان میں ایک قبر کھو دی گئی اڑت کا ہے مدینے پاک کے ساتھ وہ مشہور پہاڑ جو ہاشی کے رسول ہے جی ہاں ہاشی کے رسول ہے پہاڑ بھی آقا سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ ہمارے آقا لی سلاح تو سلام سے تو درخت بھی محبت کرتے ہیں پتھر بھی محبت کرتے ہیں جبھی جب تو سلام پیش کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوبے اللہ کے نبی ہیں تو عہد پہاڑ جو کہ آشی کے رسول پہاڑ ہے اور یہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور میرے اکالی سولا اسلام نے اس کے بارے میں فرمائے کہ عہد ہم سے اور ہم عہد سے محبت کرتے ہیں اور اس پہاڑ کے دامن میں جنگے اہد ہوئی تھی غزبائے عرود ہوا تھا تو عہد کے میدان میں کسی صحابی نے قبر کھو دی تو قبر کے ساتھ ایک جانب سراخ ہو گیا شگاف ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے سبحان اللہ اور ان کے سامنے ایک بڑا ہریالہ سرسبز باغ تھا تو وہ صحابی سمجھ گئے یہ کوئی شہید صحابی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے رخسار پر چہرے پر ایک زخم بھی دیکھا دہن خدا کے آلیاء کا تو کفن بخش ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں سارے صحابہ سے اللہ تعالی نے قرآن میں بخش کا وعدہ فرمایا ہے سارے صحابہ کی قبریں جنت کے باغات ہیں جبی تربو کی خبر کو ادبن روزہ کہتے روزہ جنت کا باغ سبحان اللہ روز الریاشین یہ بہت پیاری کتاب ہے اس میں ہم ایک بندے سے وہ کہیں کہ میں نے ایک قبر کھودی اس میں لڑد بنانے لگا لڑد کیا ہوتی ہے بغلی قبر یعنی کھود کر پھر دائیں جانی رائٹ سائیڈ پر کچھ اندر کھودا جاتا ہے اور میت کو اندر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتی قبر صندوق وہ سیدھی ہوتی اس میں بگلی نہیں ہوتی لہد نہیں ہوتی بہر یہ شخص کہتے ہیں کہ میں لڑک بنانے لگا تو ساتھ والی قبر کی ایک اینٹ گر گئی وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے انہوں نے سفید یعنی وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے سفید لباس پہنا ہوا جو ہل رہا تھا اور ان کے سامنے وہ بزرگ جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور سونے سے لکھا ہوا تھا گولڈ سے لکھا ہوا تھا اور وہ قرآن پاک بھی سونے کا بنا ہوا تھا جس سے دیکھ کر وہ تلاوت کر رہے تھے تو جیسے سراخ ہوا تو ان بزرگ نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے کیا قیامت قائم ہو گئی میں نے کہا نہیں فرمایا اللہ پاک تمہیں عفیت دے اینٹ اپنی جگہ رکھ دو چنانچہ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اینٹ لگا کر شگاف یعنی سراخ بند کر دیا ریفل کر دیا سبحان اللہ آپ نے دیکھا کہ بعض اللہ کے نیک بندے قبر کے اندر بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم جیتے جی نہیں کرتے قبر میں کیا تلاوت کریں گے تو جو عاشق کے قرآن ہوگا جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ از اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی تنہائی تھوڑی ہوگی اس کے لیے قرآن اس کو انسیت دے گا اس کی قبر میں اندھیرا تھوڑی ہوگا اس کی قبر تو جنت کا باغ بنے گی جنت کی روشنی آئیں گی اس کی قبر میں بدبو تھوڑی ہوگی اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں آئیں گی سبحان اللہ اللہ ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے تلاوت کیلو نہیں ہوتا کیوں دل سخت ہو گیا اس کے اندر دنیا کی محبت آ ہے شہرت کی محبت آ ہے منصب کی محبت آ ہے عیش عشرت بڑا پن دنیا کی بس ہائے دنیا ہوئے دنیا خران کی مح نہیں آخرت کی محبت نہیں ہے. اور اس کے رسول کی جی محبت یہ ویسی نہیں ہے جبھی شاید تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا اور اگر شروع کرے تو اس میں مزہ نہیں آتا ذوق نہیں آتا اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں جو قبر میں بھی تلاوتیں کر رہے ہیں ہمیں قرآن پاک کا ذوق اور شوق اتحما تھے ایک متقی اور پرہیزگار گور کن تھے قبر کھودنے والے انہوں نے بتایا کہ میں نے قبر کھودی تو ایک اور قبر کھل گئی تو میں نے دیکھا خوشبو سے معطر ایک حسینوں جمیل نوجوان بہترین لباس پہنے چار زانوں بیٹھے ہیں پالتی مار کر پنجابی میں چوکڑی مار کر اور ان کی آغوش میں خوش خط سبز رنگ کا گرین کلر کا لکھا ہوا قرآن پاک موجود ہے یہ شرح و کے حوالے سے میں آپ کو ارض کر رہا ہوں بہت پیاری کتاب ہے مکتبت المدینہ نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے اس کو پڑھیں تو قبر حشر آخرت کے بہت سارے معاملات وہ برزخی معاملات اس کے اندر بیان کیے گئے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کتاب پڑھے نا کیا ہوتا ہے پتا چلے تاکہ ہم تیاری کریں تو وہ نوجوان اس نے لباس بڑا اچھا پہنا ہوا تھا خوشبو آ رہی تھی اور وہ پالتی مار کر بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب بہت خوشخط اچھی رائٹنگ میں سبز رنگ کا گرین کلر کا قرآن پاک موجود تھا اتنا پیارا قرآن پاک یہ گورکن کہتا ہے کہ میں نے کبھی اس سے پہلے اتنا خوبصورت قرآن پاک نہیں دیکھا وہ نو جو تلاوت کر رہا تھا اتنے میں اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا قیامت قائم ہو گئی میں نے کہا نہیں کہا جہاں سے مٹی ہٹی وہی دوبارہ لگا دو چنانچہ میں نے مٹی لگا, لگا کر وہ شگاف بند کر دیا اللہ میں قاری قرآن بنا دے اللہ میں حافظ قرآن بنا دے اللہ میں عاشق قرآن بنا دے اللہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے مئن، مئن، مئن، اس کے اندر کے معاملہ جدا, جدا ہیں اوپر سے تو مٹی نظر آ رہی ہے مٹی کا تودا ہے اندر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے آپ نے دیکھا ابھی آپ نے شکایت سنی کہ اندر تلاوت ہو رہی تھی بہترین لباس پہنا ہوا تھا خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں یہ نیکوں کی قبر ہے جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے یہ ایمان والوں کی قبر ہے جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے یہ آشیقان رسول کی قبریں ہیں جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہیں یہ صاحبہ اہل بیت ولیا کے چانے والوں کی قبریں ہیں جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہیں یہ آشیقان قرآن کی قبریں ہیں جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے ہم غافلوں کا کیا بنے گا ہم سستوں کا کیا ہوگا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ سکار نہ ماں کا ادب نہ باپ کا احترام نہ اولاد کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں نہ ہی مسجدوں میں دل لگتا ہے نہ نیکی کی دعوت دیتے نہ گناہوں سے منع کرتے نہ سلا رحمی کی توفیق ہے ہمارا کیا بنے گا اللہ کرے کہ ہم ایسے افعال اور امال کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر جنت کا باغ بند ہے حضرت سیدنا امام یافعی عی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت پیاری کتاب ہے اردو ترجمہ بھی اس کا مل جاتا ہے اور جن کو کہانیوں کا سٹوریز کا شوق ہوتا ہے نا وہ پڑے بہت زبردست حکایات اس کے اندر اللہ والوں کی حکایات قبر کے واقعات بھی ہیں الحمدللہ تو یہ حضرت سیدہ امام شاف یافعی عئی رحمت اللہ علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں فرماتے کہ ہمیں ایک با اعتماد گورکن نے بتایا کہ میں نے قبر کھو دی تو اس کے اندر ایک تخت پر بیٹھا ہوا ایک شخص نظر آیا اس کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہا تھا اور اس کے نیچے ایک نہر بہ رہی تھی سہان اللہ یہ منظر دیکھ کر وہ گورکن بےوش ہو گیا لوگوں نے باہر نکالا بے ہوشی کا سبب معلوم نہ ہوا اور تین دن تک اسے ہوش نہ آئے تو قبر جنت کا باغ بھی بنتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے قرآن پاک سے دل لگا لیں اس کو پڑھا کریں صرف عزیز کی فوتگی پر نہیں اللہ کی محبت میں پڑھیں صرف کاروبار کی برکت کے لیے دکان پر نہ پڑیں برکت ہوتی ہے اس سے رکھنے سے برکت ہوتی ہے دیکھنے سے برکت ہوتی ہے چھونے سے برکت ہوتی ہے پڑھنے سے بھی برکت ہوتی ہے اللہ کے رزا کے لیے پڑھیں ہر ہر حرف پر 10 دس, دس نیکیاں ملیں گی سورہ بقرہ پڑیں گے شیطان بڑھ جائے گا, گا. سورہ تکارا پڑھیں گے ہزار آیتوں کی تلاوت کا ملے گا سورہ اخلاص تین بار پڑھیں گے پورا کرنے کا سواب ملے گا قرآن کی فیوز و برکات اور اس کی پڑھنے کی فضیلتیں کیا کہنے اس کے سبحان اللہ ایک اور ایمان فروز واقعہ قبر جنت کا باغ بن گئی اس کا سنیے یہ بھی شرح سدور میں ہے حضرت سینا عبداللہ بن محمد منصور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے ایک ابراہیم نامی گورکن نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے نئی قبر کھو دی تو ایک اینٹ ظاہر ہوئی میں نے اینٹ کو سونگا اس اینٹ سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی سبحان اللہ میں نے اینٹ کو اٹھا کر قبر کے اندر جھانکا تو ایک بزرگ قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے سبحان اللہ سلحان اللہ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں کاش تلاوت کا جذبہ تا کرے الہ خطلا ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ایک رکت میں پورا قرآن پڑھتے تھے جی ہاں حضرت سئینا عثمان بن عفان ذنورین مدی اللہ تعلن ہو ایک رکت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑا آپ کو پڑھنا بھی آتا ہے صحیح صحیح تو غور کریں اور کب آخری بار اس کی تکمیل کی تھی اللہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کروڑوں حنفیوں کے امام آپ کی ایک رکت میں پورا قرآن پڑا کرتے تھے حضرت سیدنا سعید بن مصیب رضی اللہ تعالی نو یا حضرت ایک اور بزرگ تابئی بزرگ ان کے بارے میں بھی پڑھا کے حضرت سیدنا زبید وہ بھی پورا قرآن ایک رکت میں پڑھا کرتے تھے اور بزرگ بھی ہوں گے اور ہمیں زندگی گزر بھی قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں بھائی تو قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں یہ وہ عمل ہے جو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا کہاں قبر میں برزخ میں مرنے کے بعد قیامت کے دن پل سی رات پر اور تلاوت قرآن ایسی عبادت ہے ایسی عبادت ہے کہ یہ جنت میں بھی ہوگی جی ہاں جنت میں بھی تلاوت ہوگی اللہ پاک تلاوت فرمائے گا سورہ عام کی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سوریہ ان سور انعام کی تلاوت فرمائیں گے اللہ تمہارے کو تارا سوریہ عام کی تلاوت فرمائے گا اور ہمارے اکالی سلا اسلام سوریہ یاسین تلاوت فرمائیں گے حضرت سینا داود علیہ السلام زبور شریف کی دلاوت کریں گے قرآن کی کیا بات ہے اللہ کرے اس سے ہم دل لگائیں سوشل میڈیا سے جان چھٹے تو ٹائم مل جائے اور الٹے سیدھے دوستوں سے جان چھٹے تو ٹائم مل جائے غفلتوں سے ٹائم ملے تو ہمیں قرآن اٹھانے کا پڑھنے کا سمجھنے کا عمل کرنے کا ٹائم مل جائے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں داوستانی والے مفت پڑھاتے ہیں اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں مدنی منوں اور مدنی مننیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے یہاں آ جائیں اور قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنانے کے لیے یہ میرے مرشد کا رسالہ تلاوت کی فضیلت سبحان اللہ یہ آپ پڑھیں اتنا پیارا رسالہ ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو دل چاہے گا میں قرآن ہی پڑھتا رہا ہوں میں قرآن ہی پڑھتا رہا ہوں اور پڑھتے رہنا چاہیے حضرت امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو سال کے بعد آپ کی جب قبر کشائی کسی وجہ سے کی گئی ان کا جسم بالکل سلامت تھا ان کا کفن بالکل سلامت تھا اور یہ وہ بزرگ ہیں جو غوث پاک کے بھی بزرگ ہیں جی ہاں پاک ان کے مقلد ہیں غوث پاک حمبل ہی ہیں اور حضرت سینہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعلم ہو انہوں نے خام میں اللہ کی اجازت کی بزرگوں کو اللہ کی زیارت ہوتی خواب میں سبحان اللہ کتنے ان کے پاکیزہ ذہن ہیں کتنی اللہ سے محبت ہے تو عرض کی یا اللہ تیرا قرم پانے کا ذریعہ ارشاد ہوا اے احمد میرا کلام عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے ارشاد ہوا سمجھ کر یا بغیر سمجھے قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھے تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ دین دنیا کی برکتیں ہوں گی ظاہر باطن کی برکتیں ملیں گی دنیا آخرت کی برکتیں ملیں گی قبر میں برکتیں ملیں گی حشر میں برکتیں ملیں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم